نحمده ونستغفره. ونعوذ باللہ من, من فلا ہر ان ان قسم کی تعریف و توصیف اور ہندوسنا سالے کائنات مالے کے ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنایا ہے اللہ رب العزت کی بے شمار نمتے ہیں وینتاؤدنت اللہ تقسا اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ بات ہمارے بس سے باہر اس کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت رز حلال مہیا کر دے آپ نے ابھی پہلے ایک در سنا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ انصاد محمدی صاحب نے آپ کو بتایا کہ سے حلال کس طرح آئے گا اور جو معاشی پریشانیاں ہیں ان کو ہم کس طرح خود جنم دیتے ہیں لیکن ان کا علاج کیا ہے حلال رزق اگر نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بڑی مشہور ہے کہ ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا اپنے منہ میں اپنے پیٹ میں اتارتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی اور آج ہمارا حال معلوم ہے جو دعائیں ہماری قبول ہو رہی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں رشوت سود اور دگا بازیاں روزی کمانے کے یہ ذریعے ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمانوں میں گھر کر چکے ہیں بڑے لکھے لوگ بھی سود کھا رہے ہیں اور سود کھانے کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے ابھی ہمارے سامنے جو سوالات ہیں ان میں سے ایسے میں نے بڑے بڑے پیپر دیکھے میں نے کہا یہ بڑے بڑے پیپر میں دیکھوں کہ ان میں کیا سوالات ہیں تو ان سب میں سود کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے حلال عطا فرمائے سوال یہ ہے کہ بینک سے حاصل کیا ہوا سود اور اس کے پیسے ان کا مطلب کیا ہے اب ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں تو سارے پیسے رکھے نہیں جا سکتے جن کے پاس اللہ رب العزت نے وہاں دولت دے رکھی ہے وہ یقیناً بینک میں رکھتے ہیں بینک والے اسلامک بینک جو ہیں ان کے علاوہ باقی ساری اس میں سود کی رقم جمع کر دیتے ہیں کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے لگے ہاتھ ان کا بھی ذکر ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس بینک کے سود کو کسی ٹیکس میں دے کے جان چھڑا سکتے ہیں اب اندازہ کریں کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے عائد شدہ کوئی ٹیکس اس سود کے پیسے سے ادا کر دیا تو اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ حلال پیسے جیب میں بچ گیا یا نہیں سود کے پیسے سے ٹیکس ادا دیا گویا کہ آپ نے اپنے پیسے بچا لیے اور وہ جو بچائے ہیں وہ سود ہی شمار ہوگا یہاں کا سود کا مطلب کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں اہل علم نے سود کے مسارف بتائے ہیں پہلا مصرف یہ ہے کہ کسی نے کسی بھی طرح سے مجبوری کے عالم میں لا علمی میں قرضہ لے لیا اب اس پہ سود چڑا ہوا اپنے سود کے پیسے سے اس کا سود اتار دیں آپ کے اکاؤنٹ میں پچاس ہزار روپیہ سود کا جمع ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے کسی بھائی کے پاس اسی طرح کا اس پر سور چڑھا ہوا ہے وہ پچاس ہزار اس کے اکاؤنٹ میں داخل کروا کے اس کی جان چھڑائیں حرام کا پیسہ تھا حرام سے آیا حرام میں کیا رات جان چھوٹ کے اور دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ لے ہی لیتے ہیں علماء کے میں سے ایک اہل تقوی علماء کی جماعت کہتی ہے کہ آپ لین آپ کے ہیں نہیں لین لیکن دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں لیتے تو وہ کہاں جائے گا آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے یعنی وہی پیسہ بینک سے جو سود ہے مسلمانوں کا چٹا کر کے اس کا اصلہ خریدیں گے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر لیں اس سے پھر بہتر یہ کہا جائے کہ آپ وہاں سے سود کا پیسہ نکال لیں لیکن اسے حرام سمجھیں اپنے پرسنل استعمال میں نہ لائیں بلکہ گلی محلے میں اگر نالیاں بننے والی ہیں وہ بنا دیں کہیں پبلک لائبریری کی جگہ ہے وہ بنا دیں تاکہ جس طرح کا پیسہ ہے اسی طرح کا کام ہو جائے اور لوگوں کا فائدہ ہو جائے اس طریقے سے سود کے پیسے خرچ کریں اور وہ نہ کریں جو ہمارے بعض لوگ کہتے رہتے ہیں اور کبھی نہ کبھی سننے میں آتا ہے اور میں بھی کہیں نہ کہیں کہتا رہتا ہوں کہتے ہیں ہم سود کا پیسہ کھاتے نہیں ہاں کیا کرتے ہو کہتے ہیں کہ گاڑی میں پٹرول ڈالتے ہیں اور جلا دیتے ہیں یہ بڑا اچھا مصف نکالا ہے ہمارے دور یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے پٹرول ڈال کر جو آج کل ٹینکی پچاس اور 90 کی اور سوا کی بھری جا رہی ہے کل پرسوں سے آپ نے وہ سود کے پیسے سے ایک سو ریال کی ٹینکی بھر لی اصل سو ریال آپ نے بچا لیا یہ سود ہی ہے آپ اس کو ذاتی استعمال میں لائیں گے تو وہ حرام ہوگا یہ دو تین جگہ ہیں سود کے پیسے کو اگر کوئی سمجھے کہ ہمارے کچھ غریب رشتہ دار ہیں کیا ہم ان کو دے دیں ایک دن ہمارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی گفٹ وغیرہ لے کر اپنے کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے یہ غریب رشتہ داروں کو لتاڑنے کے ذریعے بناتے ہیں کہ کل کو پھر دوڑ جمائیں گے کہ ہم نے تمہیں فریج لے کے دی تھی ہم نے تمہیں یہ کر کے دیا تھا حرام کا پیسہ ہے اسے حرام طریقوں سے جو علماء نے طے کیا ہے انہیں طریقوں سے خرچ کریں اگر غریب آدمی آپ پر جو چیز حرام ہے وہ غریب پر بھی حرام ہے اللہ یہ کہ اگر کوئی مرنے والا ہے بھوکوں مر رہا ہے اس کو آپ سود کا پیسہ دیں یا وہ کہیں سے بھی کچھ کر کے کھا لے اس کو انشاءاللہ اللہ گناہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت سے اگر کوئی اس طرح مجبوری کے لاچاری کے عالم میں کچھ کھا لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے حلال تو نہیں ہو گیا وہ لیکن اسے گنا نہیں ہوگا سود کے مسارف کون سے ہیں سود کی جگہ کسی کا سود دروا دیں گلی محلے میں نلینا, گلین میں جو نالیاں ہیں گلیاں ہیں وہ اسے کروا دیں پبلک لبرین وغیرہ بنوا دیں یا کسی بوکے مرتے انسان کو دے کے اس کی جان بچا لیں ان مسارف کے علاوہ جو سود کے ہم نے مسرف بنائے ہیں پٹرول میں جلا دینا ٹیکس ادا کرنا یہ اپنے پیسے بچانے والی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے ایک سوال تھوڑا پچھلے دنوں سے تعلق رکھتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے ایک آدمی عید ملاد النبی مناتے ہیں عید ملاد النبی مناتے ہیں اور ایک سوال اس سے ملتا جلتا دوسرا بھی تھا کہ وہ درگاہوں پر بھی جاتے ہیں مزاروں پر بھی جاتے ہیں ظاہرہ کے وہ سرکاروں کو بھی مانتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اگر تو معاملہ رہے صرف بدت کا صرف بدت کا تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ علیہ حد ہو وہ جانے بدت اس کا کام جانے لیکن اگر وہ مزاروں درباروں پر بھی جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ صرف بدت ہی نہیں بلکہ کون ہے وہ مشرق بھی ہے مشرق کی اپنی کوئی عبادت قبول نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑی ہوئی آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی مزاروں پہ درباروں پہ جانے والے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک آنے پر اپنی انگلیوں کو چومنا کیسا ہے کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا بلکہ اس کے بارے میں بعض ہمارے ساتھیوں نے ہم نے یہ مسئلہ اپنی کتاب میں ذکر کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ انجیل میں کہیں عیسائیوں کہ کے ہاں یہ رواج ہے کہ نام آئے تو انگوٹھا چون کے اپنی آنکھوں پہ لگائیں ورنہ مسلمانوں میں اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں آئے پرانے کریم سے نہیں ملے گا حدیث شریف سے نہیں ملے گا اور صحابہ کے نام اللہ اور ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے تھے جان و دل فرش فرشوار رکھنے والے صحابہ ان سے خط ان یہ ثابت نہیں کہ نبی سلسل کا اس میں گرامی سن کر وہ اپنے انگوٹھوں کو چومتے اور اپنے آنکھوں پہ لگایا کرتے ہیں یہ بھی بدتری کی پیچھے نماز کے بارے میں ہی ہے اور یہ سوال ہے کہ آج کے پرفتن دور میں ذرائع اطلاع کا وہ کون سا مستند ذریعہ ہے جس پر مکمل طور پر اعتماد کیا جا سکے اب یہ مستند ذریعہ مکمل طور پر اعتماد اب کسی ٹیلی ویژن کا نام لیں کسی ویب سائٹ کا نام لیں یقینی بات ہے کہ بعض ٹیلی ویژن مستند ہیں جن میں شعائے کتاب و سنت کی تعلیمات کے کچھ نشر نہیں ہوتا ان میں سے خاص طور پر پاکستان سے ایک تیزان ٹی وی کے نام سے ایک سیٹلائٹ چینل ہے اور ویب سائٹس بھی کافی ساری ہیں اور ان میں سے خاص طور پر ہمارے الحجیس علماء کی اور ایل حدیث جماعتوں کی ایک دو نہیں بہت ساری ویبسائٹ ہیں ان کے ایڈریس وغیرہ آپ کو مہیا کیے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح اور موتمد ذرائع ہیں اب ایسے ہی کہیں کہ کوئی اسلامک ویبسائٹ کھول لو اسلامک ویب سائٹ خوبصورت نام اور پتہ چلتا ہے کہ یہ مرزائیوں کی ہیں قادیانیوں کی خوبصورت نام ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعوں کی ہے. لہذا اس اتنے بڑے ذرائع ابلاغ میں سے ناموں کو چننا اتنا آسان نہیں ہے آپ جب بھی کبھی اس سلسلہ میں کوئی رابطہ کرنا چاہیں کسی ویب سائٹ سے یا کسی ذریعے سے تو اس وقت کوشش کریں کہ اپنے قریب کے کسی صحیح العقیدہ عالم سے یہ مشورہ کر لیں کہ کون سے ویب سائٹ سے ہم اس وادہ کر سکتے ہیں اس کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ انشاءاللہ شاء آپ کو مہیا کی جا سکتی ہے ایک سوال ہے کہ ایک گاڑی ہے دس ہزار ریال کی اور ایک بندہ اسے بارہ ہزار ریال میں لیتا ہے قسطوں بعد تو کیا یہ جائز ہے ہمارے پاکو ہند میں علماء کے کی بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ سود ہے لیکن سعودی عرب کے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ سود نہیں ہے کیش دے کر دس ہزار آپ بارہ ہزار واپس لیں تو یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے کلو قرض دن جرا من پہ قرض دیں اور وہ اپنے ساتھ کچھ فائدہ لے کے آئے تو وہ سود ہے اب گاڑی تو قرض نہیں ہے نا گاڑی یہ جو جی چیز ہے وہ چیز آپ کو دی گئی آپ نے کہا کہ اس وقت میری جیب میں دس ہزار نہیں ہے گاڑی والے نے آپ کو مہلت دے کہ کہا کہ آپ ایسے کریں آپ ایک ہزار ریال مہینے کا مجھے دے دیا کریں ان آپ کو تقریباً سال کی مدت دے ایک سال میں یہ دس ہزار جمع کرا دیں تو اس سال کی کوئی قیمت وہ لے سکتا ہے معاوضہ لے سکتا ہے یا نہیں سعودی علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو دو ہزار ریال تم سے اوپر لیا گیا ہے یہ ایک سال جو اس نے آپ کے پیسے کا انتظار کرنا ہے یہ صرف اس کا ہے ورنہ اس کی گاڑی جو ہے وہ فوری طور پر خریدتے دس دیتے اور دے رہا دے. لہذا اگر کوئی انسٹالمنٹ پہ چیز لیتا ہے تو دو ایک چیزیں یا شرطیں ذہن میں رکھیں پہلی بات یہ کہ کوئی بینک اس میں سودی بینک انوالو نہ ہو مثلا آپ کہیں کہ تابا سانبا صاحب اور یہ اور وہ برطانوی ہولندی بینک سے قسطیں لیتے رہیں دیتے رہیں اگر کسی ایسے سودی بینک سے قسطوں کا لینا دینا ہو گیا تو وہ سود شامل ہو جائے گا اگر اسلامک بینک ہے بینک راجہ بینک العلما بینک البلاد البینکل الاسلامی چار بینکوں کے نام مجھے معلوم ہیں اور بھی شاید ہوں گے لیکن عموماً بینکوں والے جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسلامی کاؤنٹر بھی ہے سارا بینک سوتی کاروبار کر رہا ہے اور ایک کچھ بھولے والے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارا اسلامی کاؤنٹر ہے اور وہاں جب پیچھے پیچھے جب جاتے ہیں تو سارا اسلامی اور غیر اسلامی ایک ہی ہو جاتا ہے اس طرح کریں گے یہ چار نام معروف ہیں اور بھی ہو سکتا ہے ہوں گے ایک اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی ہے شرکت الاستثمار الاسلامی جس کی برانچ خوبر میں بھی ہے کہیں کہیں ہیں قبر میں بھی ہے ان کے ساتھ اگر انسٹالمنٹ ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہیں کر لیں عام سودی بینکوں کے ساتھ ہوگی گزائش نہیں ہے قسطوں کی تعداد طے ہو جائے قسطوں کی قیمت طے ہو جائے اور اگر کوئی قسط لیٹ ہو یہ جنم رکھیں کہ کچھ اچنا چاہتے ہوتے ہیں کہ ان میں انہوں نے باقاعدہ چک رکھی ہوتی ہے کہ اگر ایک قسط لیٹ ہوئی تو وہ ایک ہزار کی بجائے اگلے مہینے میں گیارہ سو دے گا یہ پھر سود شروع ہو گیا اگر قسط لیٹ ہونے پر کوئی پینلٹی کوئی ورانہ کوئی جرمانہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام انسٹالمنٹ پر یہ چیز لے سکتے ہیں لیکن یہ شرطیں دیر میں رکھیں سودی بینک انوالو نہ ہو قسطوں کی قیمت طے ہو قسطوں کی تعداد طے ہو اور کس لیٹ ہونے پر کوئی پینلٹی یا جرمانہ نہ ہو اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں اور یہ جو کمی بیشی ہے دس ہزار اور بارہ ہزار والی اسے علماء کرام نے کہا کہ یہ معاوضہ ہے اس وقت کا جو آپ کو دیا گیا ایک سال یا کم و سلسل بول کا مریض ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرے یا وہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے یا عمرہ یا حج پر جا کر یا عام نماز کے لیے اذان سے پندرہ بیس منٹ پہلے وضو کر سکتا ہے اس نماز کی تیاری کے لیے یا دوسری عبادت کے لیے اگر کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو استحاضہ ہو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے کہا گیا کہ سلسل بول والا ہر نماز کے لیے الگ بزو کرے کی کر سلسل, کی کر سلسل بول کا ذریعے میں رکھیں کہ جس کو پیشاب کا خطرہ چلتا رہتا ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ پیشاب کو روک سکے تھوڑا تھوڑا خطرہ چلتا رہتا ہے اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کپڑا یا کوئی ایسا پیمپر یا کچھ بھی استعمال کرے کہ جس سے اس کا باہر کا کپڑا جو ہے اس تک پیشاب نہ پہنچ جاتا یعنی اگر انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اس کے اندر ٹشو رکھ لیے ہیں کوئی ایسی چیز رکھ لی کہ اس کا باہر کا کپڑا جو ہے وہ پلید نہ ہو اب اس ٹشو میں یا کوئی رومال ہے یا جو بھی رکھا ہوا ہے اس میں جتنے بھی خطرے جا رہے ہیں وہ معاف ہیں ایک نماز کے لیے ایک بوجھو اگر وہ کہے کہ میں نے ابھی مغرب کے وقت وضو کیا ہے ابھی بھی ہو گئی ہے تو میں پڑھ لوں اس کی وہ اشاع کی نماز اس وزو سے نہیں ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے لیکن نماز کی تیاری کے لیے مثلا جیسے لکھا دس 15 منٹ پہلے وہ وضو کرتا ہے مسجد میں آتا ہوں آ کے دو چار منٹ سنتے پڑھتا ہوں یا اذان ہوئی ہے جماعت میں 15 منٹ ہے ان شاء کوئی حرض نہیں کیونکہ یہ ایک ہی نماز کے لیے وضو شمار ہوگا اسی دوران اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہوگی اور صحیح ہوگی اور اس کی باوجود سے بات کی جائے گی زخم ہلکا ہو یا زیادہ اس پر پٹی باندھ کر پھر وزو کر کے اس پر منگ کرنا کا بھی ہے اگر آپ نے کسی زخم پر پٹی لگائی ہوئی ہے ڈامر ہے یا کوئی بھی اوپر لگا ہوا ہے پلاسٹر لگا ہوا ہے اور اس کے جب وضو کرنا چاہیں تو اس کے اوپر سے آپ نے متا کر دیا یا مثال کے طور پر یہاں پٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مضبوط ہے ایسی ہے کہ آپ کھول بھی نہیں سکتے اس کو کھولیں گے تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا آپ ہاتھ دھوئیں اور اس کے اوپر سے جو پانی گزر رہا ہے کافی ہے پٹی نکال کر اس کو دھونا ضروری نہیں ہے ورنہ پھر وہی بات ہو جائے گی جیسے شیخ نمیم صاحب نے شروع میں کہا ہے کہ صحابہ نے صحابی جو جس کا سر زخمی تھا کہا کہ ہم تو تمہارے لیے غسل کی رخصت نہیں پاتے مسئلہ آپ نے سن لیا ہے سیابی فوت ہو گیا لیکن صحابہ نے لا علمی میں آ کر اسے کہا کہ نہیں ہم رخصت نہیں پاتے لازمی تم غسل کرو تو ایسا نہیں ہے اگر پٹی لگی ہوئی ہے ڈابر ہے بال دو کا یہاں تک وہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر مسا کرنا کافی ہے اس کا انشاء اللہ رضو ہو جائے گا السلام علیکم و اللہ یہ ایک گاڑی کے پیچھے دو گاڑیوں نے پارک کر دیا ہے وہ جانا چاہتے ہیں اس لیے وہ اپنی گاڑی ہٹا لیں گاڑی کا نمبر لال رنگ کی گاڑی ہے شاید مسجد کے اس طرف ہے مسجد کے داہنے جانب 4527 اور ایک دوسری گاڑی ہے آسمانی کلر کی ہے کرولا ہے 1446 جن صاحبان کی یہ گاڑیاں ہوں براہ کرم وہ ہٹا لیں کیونکہ جن کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے ان کو یہاں سے بہت دور جانا ہے ہاں حفوف جانا ہے تو اس لیے جلد از جلدی ہٹا لیں پہلی گاڑی کا نمبر فور فائیو ہے دوسری کرولا آسمانی کلر کی ہے 1446 ہے برائے کرم یہ لوگ اپنی گاڑیاں ہٹا لیں اپنا اپنا نمبر چیک کر لیں ایک سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور بڑا اس کا بھی بار بار اس کا مطالبہ ہوتا ہے اور وہ ہے بٹ کوائن یہ آج کل ایک نیا بزنس نکلا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہودی اپنی چالیں بدل بدل کر مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے حرام کھلانا یا نجائز کھلانا یہ اس کا مشغلہ ہے چالیں بدلے گا کھانے پینے میں سندر کے رسول چھوڑانے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے نبی اکرم صلی سلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ دائیں سے پیو یہودی جو کہ مسلمانوں سے سندر چھوڑانا چاہتے ہیں یہودی ہوں یا کوئی بھی دوسرے غیر مسلم ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کھانے کے لیے آج کل جو سلسلہ بنا ہوا ہے پھر میں ہاتھ نہیں پکڑے آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چھری باغ والوں میں چھری عموماً دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اور کانٹا ایسے چبو کے منہ میں ڈالتے ہیں کس ہاتھ سے کھایا کس ہاتھ سے کھایا جاتا ہے بائیں ہاتھ سے اب انہوں نے چھری کانٹے کو ایک ماڈرن ڈیزائن دے کے مسلمانوں کو بائیں ہاتھ سے کھلایا اور پینے والوں کا سسٹم بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر دائیں ہاتھ میں کبھی سینڈوچ پکڑا ہوا ہو تو بائیں ہاتھ میں ترسی ہوتی ہے چائے آ کے کی گئی تھی چائے کہیں مسلمان پیالے سے پیتے کہا نہیں کپ اور ساسر چاہیے کپ دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے کاسر بائیں میں ہوتی ہے اور ڈیلتے ہیں ساخر میں فرچ میں اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں اسی طرح جتنے بھی تجارت کے سلسلے ہیں ان میں سے یہودیوں کی سازشوں کے نتیجہ میں کوشش رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی اسکیم کوئی سسٹم ایسا ڈالیں کہ مسلمانوں کو یہ جو لگا ہوا ہے یا لگائیں اس کو بڑھائیں آگے بڑھائیں گے پیچھے نہ جائیں حلال کھانے سے ان کو روکیں ان کی بہت ساری قسموں میں سے سود کو نئے نام دیے گئے کہا گیا یہ منافع ہے یہ پرافٹ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے جبکہ وہ سود ہی ہے چاہے وہ کتنے بھی نام دیں گے اسی طرح کبھی کوئی اسکیم آ جاتی ہے شیک ہینڈ سکیم کو چلتا پہلے ایک جگہ سننے میں آئی تھی کہ شیک ہینڈ اسکیم چل رہی ہے گولڈن چاند اسکیم خوبصورت قسم کے نام دیں گے ہوگا وہ سارے کا سارا جوا کسی نہ کسی طرف سے سود اور جوا جنگلیں ابھی آج کل یہ جو سلسلہ شروع ہے بٹکوائن کا یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کیا آج کل یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ایک کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو سسٹم چل رہا تھا نا شیئر کا ہوا میں شیئر ہیں کوئی فیضی, اس کا کوئی وجود نہیں ہے کمپنی نہیں فیکٹری نہیں مل نہیں ایسے نام دیا اور شیش اور کر دیے شیئر لوگ لے رہے ہیں دے رہے منافع مل رہا ہے نقصان ہو رہا ہے لیکن اصل میں اس کا وجود ہی نہیں ہے اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا اسی سے ملتا جلتا یہ آج کل نیا نامک آ گیا ہے بٹکوائن لوگ راتوں رات, رات کروڑپتی اور لاکھ پتی ہو رہے ہیں راتوں رات غریب ہو رہے ہیں اسلام میں ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جس میں کوئی آدمی راتوں رات, رات کروڑپتی اسلام میں بڑے واضح صاف ستھرے اور آسان طریقے سے بزنس ہیں یہ کبھی لاٹری آ جاتی ہے یہ کوریا کی لاٹری ہے یہ تھا لینڈ کی لاٹری ہے कहां کہاں سے لاؤ گے तुम चाहे تم چاہے کوریا سے آئے وہ بھی غیر مسلم आए آئے تو وہ بھی غیر مسلم ان में میں لوگ اپنی تباہیاں بھی کر رہے ہیں کچھ کو آ جاتا ہے تو مزے کر رہے ہیں لیکن وہ بھی حرام ہے खाने کھانے کے لیے آپ کو آج کے دور میں جیسے پہلے کسی نے سوال کے شروع میں لکھا تھا کہ آج کے پر فتن دور میں آج کے پر فتن دور میں حلال روزی کمانا بھی ایک بہت بڑا اجر سواب کا کام ہے حلال کے ذرائع بہت کم ہوتے جا رہے ہیں یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی داخل کیتی جا رہی ہیں کی جا رہی ہیں کہ آدمی کسی نہ کسی طرح سے پگل ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں یہ کوئی بھی ذریعہ جس ذریعے سے کوئی آدمی سمجھے کہ میں راتوں رات آسمان پر چڑھ جاؤں گا یہ ذریعہ اسلام میں جائز نہیں ہو سکے اسلام میں تجارت کے اصول طے ہیں اور ان تجارت کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے اس کی قیمت لگائیں اس کو اٹھا کے اپنے گودام لے جائیں پھر اس کو بیچیں اور آج آپ کو معلوم ہے ہماری مارکیٹ میں ایسا کاروبار بہت تھوڑا رہ گیا ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بک رہی ہیں خریدی جا رہی ہیں ملک سے ملک بدلی جا رہی ہیں کوئی کہیں ہینڈ اوور کرنے کا کھاتا ہی, ہی تھا جبکہ اسلام نے کہا کہ جب تک آپ اپنی ملکیت میں کسی چیز کو نہیں لے لیتے تب تک آپ آگے نہیں بیچ سکتے اسی طرح کا یہ معاملہ ہے جو نئے کائم جب شروع کیے ہیں ان کو ان سے بچنے کی کوشش کریں انڈیا میں ایک ہیرا گروپ کے نام سے بزنس شروع ہے آپ لوگوں के लिए میں ہوگا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں صحیح بات یہ ہے کہ میں نے के گروپ کے بزنس کے بارے میں کچھ زیادہ ڈٹیل نہیں پڑھی ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علما بھی اس میں شامل ہیں اور ان علما میں سے اہل حیثیس علما کو بطور خاص جن میں سے بات کو میں جانتا بھی ہوں وہ بھی اس ہیرا گروپ میں شامل ہیں یعنی بزنس میں ان کے شیئرز بھی ہیں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ علماء بھی بڑے بڑے علماء ہیں وہ تو ایسے شامل نہیں ہو جائیں گے کہ کاروبار سودی ہو رہا ہو اور وہ اس میں شامل ہو جائیں لیکن اس کے باوجود پھر میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس ہیرا گروپ کے بزنس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ معلوم نہیں ہیں لہذا زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ معاملہ کسی قریبی جاننے والے سے پوچھا جائے کیا سگریٹ پینے سے یا نسوار رکھنے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے سگریٹ پینے سے اور نسوار رکھنے سے کیوں کہ نسوار کھانے سے کہیں نا رکھنے سے ایسے جیسے کہیں مسجد کے کنارے میں رہ کے آ گیا نسوار کھائی جاتی ہے سگریٹ پیا جاتا ہے اور تمباکو نوشی کو علماء کرام کی سعودی عرب کے تمام علماء کرام نے اور پاکو ہند کے علماء کرام کی بہت بڑی جماعت نے سگریٹ نوشی تمباکو نوشی کو حرام قرار دیا ہے اب سگریٹ نوشی اور نسوار اس سے مسئلہ آ کہ کیا حضور کو اٹھ جائے گا یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشو فرمایا کہ جو آدمی لہسن پیاز وغیرہ کھائے مولی گندنا کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے سگریٹ پینے والے کی بدبو کے بارے میں کیا کیا ہے ایک تو یہ کہ سگریٹ کو حرام کرا دیا گیا مان لیتے ہیں کہ اجماع نہیں ہے حرام پر لیکن کبھی کسی نے اس کو ہلال بھی نہیں کہا یا کہیں گے مکرو کم سے کم درجہ ہے مکرو کا مکرو کا مانا بھی ناپسندیدہ جو کام دین میں ناپسندیدہ ہو مکرو ہے بلکہ یہ حرام ہے اور مولی پیاز لسن کے بارے میں کیا خیال ہے یہ تینوں چیزیں حلال ہیں یا حرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلال چیزوں کو بھی اگر کوئی کچی حالت میں کھا دیا تھا ہر مجبور منہ سے بدبو آ رہی ہے فرمایا ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور سگریٹ جس کو حرام کرا دیا گیا وہ پی کے آپ مسجد میں آ جائیں اور آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے کم از کم نبی سلطنت نے ایسے آدمی کو مسجد میں آنے سے روکا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں سگریٹ پینے کے بعد اپنے منہ کو اتنا صاف ستھرا کر لیتا ہوں کہ بجبول نہیں آتی تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا رزو نہیں ٹوٹا ہوگا لیکن سگریٹ پینے والا ایسا کب کر پائے گا کیا ایسا ممکن ہے کوئی سپرے ایسا نکلا ہے کہ منہ میں ماریں تو یہ بدبو ختم ہو جائے گی یہ بدبو تو پورے جسم کے اندر داخل ہو چکی ہوتی میلے سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہاں تک مسوات پہنچائیں گے برش لگانے سے یا مسوات کرنے سے یہ بدبو ختم نہیں ہوتی لہذا اس عادت کو ختم کریں اور اس کے بارے میں فتوے میں نرمی آ جائے کہیں سے کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے اس چکر میں نہ رہا کریں اس کو چھوڑیں صحت کا نقصان پیسے کا نقصان دینی نقصان دنیاوی نقصان ہر اعتبار سے یہ نقصانی نقصان ہے لہذا کوشش کریں کہ اس سے آپ نکل جائیں کیا شریعت میں پیری مریضی کی کوئی سند ہے پیری مریضی کی بلکہ پھر یوں کہہ لیں کہ کیا شریعت میں قبر پرستی کی کوئی سند ہے کوئی پیر ایسا ہے جس کے پاس کوئی مزار نہ ہوگا پیر ہے تو مزار ہے مزار ہے تو قبر پرستی ہے یہ پورے کا پورا قبوری نظام شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا یہ سارے لطارہ تصوف جسے ہمارے بال لوگ بڑے پیار سے پکارتے بھی ہیں اور اپنے لیے پسند بھی کرتے ہیں اور کسی کو صوفی کہنے پر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں یہ تصوف کی کارستانیاں ہیں یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے پیر اور مریض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے پیروں کے پیر ہیں وہاں تک نہیں جائیں گے بلکہ ہمارے پاک و ہند میں ہمارے ایسے بھائی موجود ہیں کہ اگر انہیں صاف لفظوں میں کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یقین مانے کہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم حدیث پڑیں گے ہم یہ حدیث سے عمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پیروں کے پیر ہیں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں اور یہ گلی گلی میں پیر شہر شہر میں پیر محلے محلے میں پیر ان کی باتوں پہ اپنی جان تک نثار کرنے کے لیے تیار یہ سلسلہ اسلام میں نہیں ہے یا ثابت کر دیں کہ صحابہ کے میں کہیں ایسا تھا کہ مکے میں الگ پیر تھا مدینے میں الگ پیر تھا جدہ میں الگ پیر تھا رابط میں کہیں کچھ ایسا نہیں تھا نہ مزار تھے نہ دربار تھے نہ سرکار تھے اور نہ یہ پیر تھے بلکہ ایک جو امیر المومنین ہوتا تھا سارے لوگ اسی کی بات کرتے تھے آج کل آپ کو معلوم ہے گلی گلی بیت دی جا رہی ہے بیت لینا کس کا حق ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کو نافذ کرتا سکے اگر کسی ملک کا حاکم ہے مسلمان ہے وہ بیت لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں بیٹھ دی جاتی ہے نا رحد آپ کے تو علم میں نہیں ہوگا یہاں جب بھی حاکم بدلتا ہے باقاعدہ سارے قبائل سارے وزیر سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایسے آدمی کی بات کرنے کی تو ایک حیثیت ہے ایک حقیقت ہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نماز کے لیے زکات کے لیے برائیوں کو روکنے کے لیے لیکن ہمارے ایک محلے میں دو تین پیر اور دونوں تینوں پیروں کی الگ الگ, الگ بات کی جا رہی ہیں اس کا شریعت میں کوئی سبوت نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ہمارے تو ایک شہر میں پنجابی میں کہا ہے اسے بندے سے تامے تامے ہیں ایسے سرکار ہی سرکار ہیں یعنی گلی گلی بازار بازار محلے محلے یہ فلاں سرکار ہے یہ فلاں سرکار ہے کہتے ہیں کہ بندے دب ہو رہی ہیں ساری سرکاریں بن گئی ہیں یہ ایک سوال ہے کہ ہم جہاد کیوں نہیں کرتے ہم جہاد کیوں نہیں کرتے ہم جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے باقاعدہ جہاد کا اعلان نہیں کیا گیا مختصر سی بات صحیح ہے یا نہیں سعودی حکومت اگر آپ کے لیے اعلان کرتی ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے یمن میں ہمیں ضرورت ہے شام میں ہمیں ضرورت تھا فلسطین میں یہاں سے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں آؤ یہ ہوگا اعلان عام اور آپ جہاد کے لیے شروع ہو جائیں تیار ہو جائیں اور اگر حکومت نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا جسے آپ یوں کہہ لیں کہ امیر المومنین یا امام المسلمین یا حاکم وقت نے کوئی اعلان نہیں کیا اس لیے جہاد کو اس رنگ میں آپ اپنے کسی ملک میں ہیں وہاں جہاد کی ضرورت ہے وہاں جہاد کریں یہاں سعودی عرب میں ابھی جہاد کا اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ہوا اس لیے جہاد نہیں کیا جاتا لیکن جہاں جہاد کی ضرورت ہے اور حکومتوں نے باقاعدہ وہاں اعلان کر رکھا ہے وہاں جہاد ہو رہا ہے لوگ جہاد کر رہے ہیں لہٰذا یہ بھی نہ ہو کہ ہم جہاد کرتے ہی نہیں مسلمان مجاہد قوم ہے اس کو دین کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی یہ فوراً اٹھ کڑی لیکن اس کے لیے کوئی باقاعدہ انتظام ہو نظم قائم ہو اور اس کے ساتھ اعلان کیا جائے تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کے بارے میں بہت برے برے خیالات آتے ہیں جنہیں میں زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا تو میں صرف اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہوں پھر ایسا خیال کیوں پہلے اللہ لہذا آپ کو ایسی دعا بتائیں جسے پڑھنے کے بعد یہ خیالات نہ آیا کریں آپ ایسا کریں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آؤز بلّہ حدن شعیبان رنگین لاہو طا بلّہ اور سورت الفاطح آیت القرسی اور معاوضہ آخری جو دو گلشریف ہیں یہ بکثرت پڑا کریں ان یہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی ایسا کئی لوگوں کے لیے کبھی نہ کبھی مسئلہ بن جاتا ہے اس کا بہترین علاج یہی ہے بکثرت تعاوض اور لاحذ اور بکثرت معاوضین اور سورت الفاطحہ اور آیت القرسی ان اللہ آپ کو اللہ رب اللہ کے تقریب سے نجات دے دے گا جب آدمی حد پر چلے جاتے ہیں تو میدان عرفات میں خطبہ سننا ضروری ہے ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ جا کے سو جاؤ خطبہ سننا ضروری نہیں ہے یہ مولانا ہوں گے جن کے لیے مکے میں کچھ ہوتا ہی نہیں سب مدینے میں ہی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نا ہمارے بہت سارے مولانا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے کی گلیاں کافی ہیں بلکہ ہمارے تو وہ مولانا بھی نکلائے ہیں کہتے ہیں سانو بغداد بغدادی گلیاں داضی میں مکے کی جی کوئی لوڑ نہیں جب اس طرح کے مولانا ہوں گے تو وہ یہی اعلان کریں گے اپنے لوگوں کو جاؤ جا کے سو جاؤ ہمیں خطبہ سننے کی ضرورت نہیں اور وہ آپ کو یا اپنے مریدوں کو خاص لوگوں کو اس جو حج کے امام ہیں اس کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیں گے اگر جماعت کرائیں گے اپنی بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو حرم میں بھی باجماعت نمازیں نہیں پڑھتے لوگ پہچان میں آئے ہیں یا نہیں ابھی آپ کے یہ لوگ حرم شریف میں بھی باجماعت نمازیں نہیں پڑھتے ہمارے ایک مولانا منظور احمد صاحب ہیں ان کو شیر پنجاب ببر شیر کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جن کا یہ ذکر چل رہا ہے ان کے ایک مولانا آ گئے وہ واپس جا تھا ذکر کے واپس جا کے کہتے ہیں اپنے مریضوں میں تقریر کر رہے ہیں بڑے گرم جوشی کے ساتھ کہ میرے ساتھیوں دوستوں میں نے جتنا عرصہ بھی وہاں گزارا ہے میں نے ایک بھی نماز اس بہادی کے پیچھے نہیں پڑھی ایک بھی نماز یہ اپنا جا کے اپنے کرتوت سنا رہا ہے بلکہ کارنامے بنا کے پیش کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت کہاں ہوتے ہو گے تم یقیناً لٹرین میں چلے جاتے ہو گے کہاں کہ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ اور مسجد حرام اور تیرے لیے ابو جہل کا گھر لٹرینیں وہاں بنی ہوئی ہیں جہاں کہ یہ ابو جہل کا گھر تھا کہاں کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو یہی لوگ ہیں جو اس طرح کے مسلمانوں کے حج خراب کرتے ہیں مسلمانوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں اور دل میں زہر وہی ہے کہ یہ لوگ وہاں ہیں اس ایک لفظ کو لے کے انہوں نے اپنا دین تک الگ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اگر بیوی نافرمان ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اطلاق دینی چاہیے یا اس کا کیا حل کرنا چاہیے بیوی نافرمان ہو تو آپ فرما برطار ہو جائیے میرا خیال ہے اور تو کوئی حل نہیں اور علاج نہیں کسی نے اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ تیسری مرتبہ کہنے لگا تو کہا کہ کیا کر دوں گی اپنی صدر کر کے ایسا میں ہی کچھ کر دوں گا تمہیں کیا کر پاؤں گا بیوی نافرمان ہے تو پران سنت کے حوالے سے اس کو سنائیں کچھ بات کریں نصیحت کریں اور اگر وہ مسلمان بھی ہیں اچھی طرح کی آپ کی نافرمانی کے اگر کچھ اسباب ہیں تو وہ اسباب دور کریں باز اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط حکم دیں گے اور وہ نافرمانی کرے تو بھی اس کو نافرمانی سمجھیں گے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم پردہ مت کرو یہ میرا دوست ہے تم پردہ مت کرو یہ میرا کدن ہے ایسی بیوی اگر حکم نہیں مانتی تو وہ بالکل سچی ہے اور صحیح ہے اور یہ شخص خود غلط ہے اگر وہ دینی حکم دیتا ہے پھر وہ نہیں مانتی تو اس کو پران سنت کے حوالے سے نصیحت کرو اور نصیحت جو ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کو کام دیتی ہے اور اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آدمی کو فذکر کر فل ذکر تنف علمومنی نصیحت کرو بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے ایک سوال آیا ہے کہ میں نے کورٹ میں ارج کیا تھا یہ میرج شادی ہوتی ہے کہ یہ تھی ہوں جہیز ریال آپ نے کیا تھا کوٹ کو ہی شاید اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا اور اب میں اس سے توبہ کر چکا ہوں کر چکی ہوں میں کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میں نے کوٹ میرج کی تھی اور اب میں اس سے توبہ کر چکی ہوں کوٹ میرج کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے پاکو ہند میں ماں باپ کو پتہ بھی نہ چلے گھر سے بھاگے اور کسی کوٹ میں جا کے کچہری میں جا کے جج کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہاں ہم نے شادی کرنا چاہ رہے ہیں ہم دونوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہے کورٹ میرج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے لا نکاح الا بہ ولی اگر ولی نکاح میں شامل نہیں تو وہ نکاح نہیں ہے ولی کون ہے باپ پہلے نمبر پر اگر کسی کا باپ ہو تو چکا ہے تو اس کا دادا موجود ہے اس کا چچا موجود ہے اس کا بھائی موجود ہے حسا کہ اگر کوئی بڑی عورت ہے اور اس کا بیٹا بالغ ہو چکا ہے تو بیٹا بھی ولی بن سکتا ہے اس ترتیب کے ساتھ اگر کوئی ولی نہیں ہے لا نکاح ہے نبی سے رمایہ کہ کوئی نکاح نہیں اب مسئلہ کیا ہوگا کہ کورٹ میرج کی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے خبر دے دی اطلاع دے دی مسئلہ حل ہو گیا معلوم ہو گیا اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ میاں بھی ایک مہینہ کے لیے علیحدگی کریں عورت کو ایک مرتبہ ہے جائے منتھلی رینٹس وہ ختم ہو اور اس کے بعد ان کا باقاعدہ شری طریقے سے باپ کی موجودگی میں باپ نہیں ہے تو جو میں نے تبدیل بتائی ہے اس طرح سے باقاعدہ شری نکاح کیا جائے تاکہ ان کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ صحیح ہو جائے جو نکاح کیا تھا اس سے اگر بچے ہوگئے ہیں تو وہ بچے ان کے ہیں ان کی وراثت کے وارث ہوں گے کیونکہ یہ نکاح مشتبہ شمار ہوگا یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا مشتبہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے وارث بھی ہوں گے اور ان کی نسبت بھی ان کی طرف صحیح ہوگی لیکن آئندہ کے لیے اس مشتبہ کو جائز اور شری نکاح بنا لیں یہ طریقہ ہے جائز اور شری نکاح کا اور ابھی چند دن پہلے حفوق میں ہمارے ایک بھائی نے یہ سلسلہ جو ہے اپنا طے کیا ہے اسی طرح یہ خاتون ہیں یا ان کے شوہر بھی یہاں موجود ہیں تو ان کو بھی اپنا نکاح جو ہے وہ صحیح کر لینا چاہیے تین دفعہ تلاش کچھ لوگ ہیں وہ تین دفعہ طلاق کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق اور ہمارے پاس سب سے بڑا چار بھی یہی ہوتا ہے سالن میں مرچیں زیادہ آ گئی تو کہا جاؤ تمہیں تین طلاق اور پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ نہیں میں تو ایسے کیا کہ... یقین مانا بعض لوگ کبھی کبھی ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو کئی مرتبہ یہ کام کر چکے ہیں طلاق دیتے ہیں بعد میں صلح کر لیتے ہیں طلاق دیتے ہیں اس کی بھی ایک حد ہے اگر آپ نے یک وقت تین مرتبہ طلاق طلاق کہہ دیا ہے ایک ہمارے پاک و ہند میں ایک نظریہ یا ایک مسلک یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اب انہوں نے حلالہ خانے بھی کھول رکھے ہیں وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ادھر کہا کہ تمہاری طلاق پکی ہو ہوگی اور حلالہ کراؤ حلالہ کرانے کے لیے حلالہ خانے موجود ہیں طالب علم تیار بیٹھے ہیں مدرس تیار بیٹھے ہیں حتیٰ کہ مفتی صاحب خود تیار بیٹھے ہیں <تصفح> کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور ایسے واقعات رونما ہوئے یہ سارے کا سارا سلسلہ غلط ہے تین مرتبہ بیک وقت طلاق دینے سے طلاق نہیں ہو جاتی ایک طلاق ہوتی ہے ایک کلاس ہو گئی اب اس کا حل کیا ہے تین ہیلپ پیریڈ اگر عورت جوان ہے عورت بڑی عمر کی ہے یا ابھی بہت چھوٹی ہے تو تین مہینے جن کا ہیلتھ نہیں ہے ان کے لیے تین مہینے جن کا ہیلتھ جاری ہے ان کے لیے تین ہیلتھ پیریڈ تین ہیلپ پیریڈ گزرنے کے دوران اس دوران میں اگر یہ دونوں صلح کر لیتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں دی گئی ایک کلاس ہو گئی اس کو اپنے نامہ اعمال میں یا اپنے رجسٹر میں سمجھے کے لکھی گئی ہیں اب دوبارہ کبھی کسی موقع پہ لڑائی ہو جائے پھر اسی طرح کرے تو دوسری ہو گئی اور پھر کبھی ایسا کر لے تو وہ یہ آخری فائر ہوگا اس کے بعد اطلاع مغلضہ ہو جائے گی اب یہ رجوع نہیں کر سکتا یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ نکاح برائے نباہ شادی کرے دھوکہ نہ کرے اور یہ باقاعدہ جو فری پلان نکاح ہوتا ہے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے جو کہ حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر بھی جو یہ مفتی صاحب ہیں اور لالت فرمائی ہے اس جس پر جو حلالہ کروانے کے لیے اپنی بیوی کو یہاں لے کے آیا اور حلالہ کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلیم ہے افطل مشتعار یہ کرائے کا سانڈ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختیاں فرمائی ہیں اس بارے میں لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں یہ سلسلہ بڑا عام چل رہا ہے اگر کوئی تین طلاق دے تو ایک شمار کریں تین ہیلتھ پیریڈ یا تین مہینے کے رجوع کر لیں تو ان کا رجوع ہو جائے گا لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ طلاق کیسے دیں اب طلاق و مرا سان قرآن اللہ نے فرمایا کہ طلاق دو مرتبہ ہے اب اگر ہم دو مرتبہ کی بجائے کٹھی تین مرتبہ دیتے ہیں تو قرآن کی نافرمانی ہوگی یا نہیں ہوگی کیا خیال ہے اب سارے خموش ہو گئے ہیں اللہ نے دو مرتبہ کہا ایک مرتبہ دو رجوع کر لو پھر دو رجوع کر لو پھر دو تو رجوع سے نکل گئے اگر کوئی اس کی خلاف کرتا ہے اللہ کی نفر ہے گناہ لہذا کوشش کریں کہ اگر کسی کی کسی بھی شکل میں بند نہیں آ رہی تو ایک طلاق دیں ہمارے یہاں عجیب نظریہ چل رہا ہے کہتے ہیں کہ تین نہ دیں گے تو وہ آگے کہاں نکاح نہیں کر پائے گی تین طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک طلاق دیں جیسے ہی تین مہینے یا تین ہیلتھ پیریڈ نکل جائیں گے یہ عورت جہاں چاہے نکاح کرے تمہارا سلسلہ اس کے ساتھ ختم ہوگی لہذا سنت کے مطابق طلاق دے اور اسی میں برکت بھی ہے اس میں پھر رجوع کے چارس بھی موجود ہیں ایک مرتبہ دیں صلح ہو گئی دوسری مرتبہ دیں صلح ہو گئی تین دے اگر تین والوں کے کہیں کابو چڑھ گئے تو پھر وہ نیا کھاتا وہ کھول دیتے ہیں کہ لالے کرا اور یہ کرو وہ کرو داری رکھنا فرض ہے یا سنت ہے اور یہ سوال کرنے والے جو ہیں یہ فرض اور سنت کو آپ اپنے حساب سے لیں گے کہ افلاں کام سنت ہے کریں یا نہ کریں فلاں کام سنت ہے کریں یا نہ کریں یہ داری ان سنتوں میں سے نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں کئی لوگ بڑے فلسفی قسم کے نکلتے ہیں وہ کہیں گے کہ اسلام میں داری ہے داری میں اسلام نہیں ہے ان کے مطلب کہ ایک کام ہے اسلام میں کہ داری رکھو لیکن داری میں سارا اسلام نہیں آ گیا اب یہی ہم یہ کہیں کہ اسلام میں نماز ہے نماز میں اسلام نہیں تو کیا یہ غلط بات ہے اسلام میں نماز ہے نماز چھوڑے گے تو اسلام سے نکل جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داری رکھی انبیاء کرام نے داری رکھی سنت رسول بھی ہے سنت امبیا بھی ہے اور یہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک ہرسہ پہلے ایک نو مسلم عبداللہ جس کا سابقہ نام پیٹر تھا اس کا واقعہ ذکر کیا تھا میرا خیال آپ کو یاد ہوگا کسی کو یعنی لوگ نئے نئے آتے رہتے ہیں پرانے جاتے رہتے ہیں ایک آدمی مسلمان ہوا اس کا نام پیٹر تھا اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا سروتا میں اس نے کہیں خطبہ دیا اور وہ اس کی میں نے ریکارڈنگ سنی ہے اس نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں پر ان سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون تھا تو فوراً کہیں گے ہمارے نبی محمد رسول اللہ اور یہ بات صحیح ہے یا نہیں دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری تھی یا نہیں تھی یہاں آ کے مسئلہ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑی سمیت حسین تھے داڑھی منڈوا کے آپ کیا بننا چاہتے ہیں اگر مرد ہیں اور حسین بننا چاہتے ہیں تو داڑھی رکھیں اور اگر داڑھی نہیں رکھتے تو پھر کیا بننا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پیار جواب دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی انبیاء کرام کے نام داری تھی حضرت علیہ اسلام حضرت ہارون کا واقعہ پڑھ کے لا تافریا اے میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو ہارون السلام نے موسل اسلام سے کہا داڑھی پکڑی کب جائے گی جب صبح شیو کروائی ہو اس کی داڑھی پکڑی جا سکتی ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوگی اس کی داڑھی پکڑی جائے گی انبیاء کی داڑھی تھی اور علامہ اب بال رحمتہ اللہ علیہ کے فصلے کا خلاصہ ذکر کر کے اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں انہوں نے کہا جو آدمی داری منڈواتا ہے وہ فاصف و فاجر ہے مسلمان ہو کر سکھ و کھجور کا لکب بھی لیں تو یہ اچھا نہیں ہے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے تمام بے داری بھائیوں کو داری رکھنے کی توفیقہ ہوگا تیمم کا جو طریقہ ہے اس کی ترتیب کے لحاظ ہاں سے پہلے ہاتھوں کا مسا کریں گے یا چہرے کا سنت رسول کے مطابق پہلے چہرے کا مسا ہوگا نبی اکرم سدسنگ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے کہ زمین پہ ہاتھوں کو مارو ان میں چھوٹی سی پھونک مارو کہ اگر گدوں کے بعد زیادہ لگ جائے تو ذرا کم ہو جائے اور ان کو اپنے چہرے پہ پھیرو اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھیر دو صحیح احادیث میں ایک ہی مرتبہ زمین پر مارنا چاہتی ہے ایک مرتبہ دوسری مرتبہ جو ضربتان کا ذکر ہے وہ حدیث ضرور ہے لیکن وہ ضعیف ہے اور جب صحیح موجود ہے اور ایک میں کفایت ہے تو پھر دو کا کیا معنی ہے اور مسا صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا ہے اگر کوئی کہے کہ میں اب یہاں بھی مسا کرتا ہوں پاؤں کا بھی مسا کرتا ہوں تو پھر یہ تیمم تو نہ ہوا یہ تو مٹی سے بدوئی کا آپ نے شروع کر دیا سیم ایک علامت ہے ایک رند ہے اور وہ نبی اکرم وسلم نے بتائی کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مار کے چہرے پہ مارو اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں ایک دوسرے پر مار لو اتنا ہی کافی ہے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش یہاں جو اولیاء اللہ کے مزارات تعمیر ہیں ان پر سو سال دو سو سال پہلے ابجیکشن کیوں نہیں کیا گیا اس سبھی میں ہی کیوں کچھ کام ایسے ہیں کہ جن پہ شاید معلوم ہونے پر ابھی بعد میں ابجیکشن آئیں گے ابجیکشن تو تب آئے گی نا جب بات کسی کو علم میں آئے گی ہندوستان پاکستان میں علم حدیث بہت پہلے سے ذرا کم رہا اور پرانے کریم کی معلومات خاص طور پر شاہ وزی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پہلے وہ پھر ان کے اپنے تین بیٹے چوتھا بیٹا تاجر تھا شاہ عبد الکرین رحمت اللہ علیہ شاہ رفیع الدین شاہ اخدل اور شاہ تو ساداد یہ تینوں بیٹے شاہ عبداللہ کے جی آگے بھی محدت گزرے اور مفسر قرآن گزرے ان سب لوگوں نے قرآن کریم کی خدمت کی حدیثے کی خدمت کی ان سے پہلے ہندوستان میں اگر یہ کہیں کہ باقاعدہ جیسے آج الحمدللہ للہ زور علم کیا اس سے پہلے ایسے نہیں تھا وہی پیر پرستی قبر پرستی کچھ رسمیں وسنے تھیں وہ چل رہی تھیں لہذا جب لوگوں کے علم میں یہ بات آئی کہ حدیث بھی کوئی چیز ہے قرآن بھی کوئی چیز ہے آہستہ آہستہ انہوں نے ان رسموں ان رواجوں ان بدعات اور ان شرکیات کا رد کرنا شروع کیا اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سو سال پہلے یہ اعتراضات شروع ہوئے ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ان اعتراضات کا رد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے موجود ہے قبروں پر مزاروں پر نبی صلی ندی سلطنت کی اہم تعداد موجود ہیں کہ قبروں کو چونا گرچ نہ کرو قبروں پر عمارتیں تعمیر نہ کرو حبیز بھی الفاظ زیادہ موجود لہذا اگر کسی نے بیان نہیں کیے یا باتیں آگے نہیں چلی تو وہ الگ بات ہے یہ <تصفح> ایک آخری سوال ہے کہتے ہیں کہ اعلان ہونے والی ہے اور یہ سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کرنی چاہیے نہیں زور سے کہیں یہی صحیح ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نہیں عمل کی توقع کی باتوں پر عمل کرنے